فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد وسلم وشر بالله علیم من من قولي بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمدللہ للہ آج بائیس فروری دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ٹوینٹی تھری سورت العراف کے اس اہم مقام پر پہنچی ہے یعنی صورت العراف آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ سے لے کر ٹو ہنڈریڈ ٹو جس کے کانٹیکس میں انشاءاللہ شاء ہم ایک اہم ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے اور وہ موضوع ہے شیطانی وسوسے سے اور ان کا علاج اور اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جو آج کل کے ماڈرن وسوسے خصوصا ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایتھیسٹ منکرین خدا جو ہیں دہرے قسم کے لوگ وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اس وقت دنیا میں لیڈنگ ایتھیسٹ جو ہے ڈانکنز اس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈولوژن ڈولوژن کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی کسی الہ نے بنائی یہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو ابا اجداد کی ریت سے چلتا رہا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص یہ کتاب ایک دفعہ پڑھ لے گا تو جب وہ کتاب اپنی دراز میں رکھے گا تو ساتھ اللہ کو بھی دراز میں رکھ دے گا بولے آزب تعالی تو انشاءاللہ اس کے بھی وسوسے جو ہے اس کی طرف سے جو بہت بڑا ایک وسوسہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اور وسوسے بھی عوام میں پروپیگیٹ کیے گئے کہ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ بنا لے یا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایک ایسا پتھر بنائے جسے خود نہ اٹھا سکے تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ اللہ وہ بھی ہم اس ڈسکشن میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے بھائیو اس طرح کے جو سوالات ہیں عموما ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ینگسٹرز ہیں ان کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں اور یہ انسان کا ایک حق ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے تو اس کا لوجیکل آنسر دیا جائے کیونکہ قرآن پاک ہی وہ وحد کتاب ہے اس روئے عرض پر جو یہ کہتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہ کیا جائے ولا تک مسولہ احسان کسی ایسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جس کے بارے میں جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک آنکھ کان اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی لیکن ہمارے جب پڑھے لکھے لوگ علماء سے جا کر سوال کرتے ہیں تو علماء تو ان کو پہلے کہتے ہیں جی آپ کلمہ پڑھیں آپ تو کافر ہو چکے ہیں اور پھر علماء کی کیپیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے سوالات کو سمجھ کر ان کو جواب دے سکیں یہ بہت بڑا المیا ہے اللہ ماشاء اللہ بھائیو ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایٹی تھری کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسالہ نمبر ایٹی تھری شیتانی وسوسوں کا علاج اور ہریٹڈ گاڈ کس نے اللہ کو پیدا کیا تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے علاوہ میرے نام کے اوپر بھی ایک چینل بنا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹین ڈاٹ پی کے پہ بھی اب الحمدللہ ہمارے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی کیونکہ پاکستان میں یہ پراکسی وغیرہ کا چکر تھا یوٹیوب نہیں کھلتی تھی تو ٹین ڈاٹ پی کے پہ بھی الحمدللہ ہم نے ایک اپنا چینل بنایا ہے آج کے دس کے حوالے سے جس کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ ان اللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی ایٹ ڈاٹ اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ صورت العراف کی آیت نمبر دو سو دو سے دو سے لے کر دو سو دو تک پرنٹ ہے اور پھر پانچ کراس ریفرنس کے طور پر بھی مختلف جگہ سے آیات درج کی ہمارا آج کا لیکچر تین حصوں پر مشتمل ہوگا دو حصے انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پہلا حصہ ہم قرآن پاک سے جو شیطانی وسوسیں ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اسی کانٹیکس میں یہ پیج آپ کے ہاتھوں میں ہے اور پورشن نمبر ٹو میں سترہ صحیح السناد احادیث کی روشنی میں شیطانی وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پورشن نمبر تھری میں ہم جو ماڈرن ایج کے وسوزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دور کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے تو یہ پیج نکال لیجئے اعوذ باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت العراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک و اما کا من شیوطونز اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ باللہ پس اللہ کی پناہ حاصل کر لو ان نحو سمیم العلیم بے شک وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو بیسیکلی یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو جیسے دنیا میں بھی اگر کسی کتے کے شر سے بچنا ہو اس کتے کے مالک کی پنا لینی ہوتی ہے تو یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر چھوڑا ہوا ایک کتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوگی ان الزین تکو بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ادا مسمشپ جب انہیں چھو لیتا ہے کوئی شیطانی خیال تذکرو تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں فضا ہوں مبصرون اور یوں ذکر کرنے سے ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح فریم آف ریفرنس میں واپس آ جاتے ہیں اور سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے یہ تو ایمان والوں کی حالت ہے اور منافقین اور بہمانوں کی کیا حالت ہے وہ اخوان ہم یا مدون اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف سم ملا یوک پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ کا کلر پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ عربی سے آیا پھر شیطان اس کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو خود شیطان کو اپنا ولی اور مددگار اور دوست مان لیتے ہیں وہ آگے آیات آ رہی ہیں تو یہ تھی جناب تین آیات صورت العراف آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ سے لے کر ٹو ہنڈریڈ ٹو تک اور انہی کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے پانچ ریفرنسز لیتے ہیں جو اسی پیپر کے اوپر درج ہیں ریفرنس نمبر ون صورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ سے لے کر ون ہنڈریڈ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم فعضا پرعت القرآن پس تم جب بھی قرآن کی قیرات کرو فس ط تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو من الشیطان الرجیم راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اب دیکھ لیں یہاں پر لفظ آیا فرسٹ تعداد بلہ مینشئی طانجیم اور اوپر کیا آیا تھا فسٹ طائد بلّ نہ علیم تو انی دونوں آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبائن کر کے ایک پرماننٹ دعا جو ہے وہ نماز کے اندر ہمیں تعلیم فرمائی چنانچہ اسی کانٹیکس میں سنن نبی دود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات سو نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم جب نماز میں پڑھتے سبحانت اط اللہ وبی حمدی کا وطب و تعالی جدو کا ولا الاََََََََََ و تو اس کے بعد سورت الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے آعظ و من سمى منشن من حمز ہی وہ نفسی تو یہ انہی دو آیات میں سے وہ ڈڈکٹ کی گئی ہے دعا اوپر آیا تھا ان نحو سمی اعوذ عالیم آبد سمی من شان الرجیم یہ آگے انشاءاللہ آیات کے کانٹیکس میں احادیث آئیں گی اس میں ڈیٹیل سے میں ارض کر دوں گا ان سلطان لئی سلح سلطان اللہ عربی تو بے شک شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں نمبر ایک اور اپنے رب پر توکل اختیار کرتے ہیں ظاہر جب دنیا میں تکلیف آئیں گی تو ان تکلیف پر صبر کریں گے اللہ پر توکل کریں گے تو تب ہی برے خیالات سے بچیں گے ورنہ تو انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آئیں گے کسی پر غربت آئے گی تو وہ پھر حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرے گا تو ان تمام معاملات میں اللہ پر توقع لے انما سلطان ہوں یا تب سائملٹینس کنٹراسٹ ساتھ ہی گیا بے شک شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اس کو اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتے ہیں ولدین ہوں بیہی مشرقون اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ جن پر شیاتین کا حملہ ہوتا ہے اور یہ تعویز دھاگوں اور جادو ٹونا کے چکروں میں پڑتے ہیں ان میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اکثر کے عقائد جو ہیں وہ مشرکانہ ہوتے ہیں کلمہ گو مشرق ہیں کافر ہم نہیں کہتے لیکن مسلمان تو ہیں لیکن ان کے عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے اللہ پر توقل ہوگا شرک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے انسان کیوں ڈرے گا اپنے رب کی پناہ حاصل کرے گا دوسرا ریفرنس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس اور یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک آیت پورے فلسفے کو قرآن کے کھول کر بیان کرتی ہے اس آیت کے بغیر قصے آدم اور ابلیس چاہے آپ جتنی بار مرضی پڑھ لیں آپ کو فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا شیطنت کا اس لیے میں نے قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے مختلف جو قرآن پاک میں جگہیں تھیں ان میں سے ایک ہی جگہ جو ہے وہ چوز کی ہے وہ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس ہے وقول شی رقان الما قد امر اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ قیامت ہو چکے گا یعنی قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ کے نافرمان دوزخ میں پہنچا دیے جائیں گے جب یہ فیصلہ ہو چکے گا ڈراپ سین قیامت کا، لما قضی الامر جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیا کہے گا ان اللہ وعد الحق بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسان اور اے جنوں وہ تو تھا بھائی سچا و وعدتکم اخلب اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں خود ہی آج اس وعدے سے بیدزاری کا اظہار کرتا ہوں اس کے خلاف کرتا ہوں کیا وعدہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر چلا دیا خیر ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا جو مرضی کریں ان اللہ تعالی آگے معاملات سیدھے ہو جائیں گے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ رزق کے حلال کمانا ہے نہ ہم نے برائیاں چھوڑنی ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تو یہ طول عمل کا عقیدہ شیتان نے دیا نا وَمَا كَانَ لِيَ علی کم من سلطان. یہ ہے وہ بات جو آج اکثر لوگ اپنی برائیوں اور غلطیوں کو شیطان پر تھوپ دیتے ہیں اب شیطان جو بات کر رہا ہے اس کو سن لے بجائے اس کے کہ قیامت والے دن جا کے یہ پول کھلے دنیا میں کھل جائے وَمَا كَانَ لِيَ علی علی کم اور مجھے اے انسان تجھ پر کوئی زور نہیں تھا تھام سوائے اس کے کہ میں تجھے صرف دعوت دیا کرتا تھا میرا کوئی فزیکل زور ٹینجیبل فارم میں تیرے اوپر نہیں تھا آج تک ہمارے اباؤ اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تین آج مسیحی نہیں وڑن دے رہا آج میں تجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا کبھی ایسا نہیں ہوگا ازان کی آواز آئی کوئی مسجد میں جاتا جائے جو مسجد میں نہیں جاتا اللہ کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاؤں زمین میں دزا دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا امنا ہدعنا اس سبیلا اما شاکرم و کفورا اے انسان ہم نے رائے ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو اس ہدایت کو قبول کرو چاہو تو انکار کر دو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے من چلے گا سودا ہے تو شیطان کہے گا میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر میں نے زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کروایا سوائے دعوت دینے کے تو بھائی دعوت کیا شیتان صرف دے رہے دنیا میں ہزاروں مؤذم جو ہیں وہ نماز کی صدا لگا رہے حیا علی فلاح حیا علی الفلاح تو دعوتوں بھی دے رہے تو اللہ تعالی نے بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ فزیکلی شیطان کسی پر قابو پا کر تو اس کو دوزنگ میں گھسیٹ دے ایسا نہیں ہوگا انسان بہت مضبوط ہے اگر اپنے ارادے میں پکا ہو اپنے رب پر توقل کرنے والا ہو تو یہ دیکھ لیں جناب اب مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں بالکل اس کو اپوزٹ ہے وہ اپنی ہر برائی کو جتنے بھی ایسے باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے کروایا جبکہ شیطان تو خود بتا رہا ہے کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے میرا کوئی زور ہی نہیں تمہارے اوپر سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تو دعوت تو نیکی کی دعوت دینے والے الحمد للہ وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے دنیا کے اندر تو وہ تو بیلنس ہے الام دا تو کم مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی فسٹ اجب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی مہزن آواز دے رہا تھا او فلاح کی طرف تم نے اس کی آواز پر لبئی نہیں کہا اور میری آواز جو ہے وہ فزیکل فارم میں سنائی بھی نہیں دے رہی تھی صرف دل میں کھٹکا تھا تو تم نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا حالانکہ ڈومینٹ چیز ہو ہے جو بندہ کان سے بھی سن رہا ہوں اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی اب اگلا اب اس کی طرف سے دیکھیں فتوا کیا ہے شیطان بھی فتوا دیتا ہے یہ فتوا دیکھیں فلا تلوم ونف انفسکم پس مجھے مت ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہ ملامت کر لوں اردو میں استعمال ہوتا فلا تلومونی پس مجھے مت ملامت کروومو سکم اپنے آپ کو ملامت کرو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دنیا میں بھیج دی انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا نور اللہ اس کے باوجود کوئی شخص خود آخرت کی ناکامی خرید لے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے شیطان کو کس بات کا ملامت ماں انا بھی مسریخی آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں ماں ان تم بھی اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو یعنی دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے نیلت دہلا انی کفر تو بھی ماں اشرک اور کام کھول کر سن لو بے شک میں انکار کرتا ہوں آج سے پہلے جتنا تم نے مجھے میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس تمام شرک سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں تم نے خود کیا اِنَّ لَهُمْ عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے بِاللَّهِ اور ظالم وہ کہ جو حق کا راستہ چھوڑ کر خود باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تیسرا کراس ریفرنس جو ہے وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 268 سکسٹی ایٹ ہے بھائی کے کانٹیکس میں میں نے تقریباً 112 سو منٹ کی گفتگو کی ہے جو ہماری ویب سائٹ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اپلوڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کا عنوان ہے اللہ انسان اور شیطان تو جسے شوق ہو مزید اس حوالے سے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کراس ریفرنس نمبر 3 سورت البکرا ایٹ نمبر 268 الشیطان ایٹ الفقر یاد حکم الفکر بے شک شیتان جو ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے وعدہ دیتا ہے غربت کا فقر کا وہ یقم رکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں ایک غربت کا ڈر اور دوسرا بے حیائی کی طرف لگانا ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے اندر وہ ایشوز تو نہیں آئیں گے اس کو تو دو وقت کی روٹی کی فکر ہوگی اور جس کی پیٹ میں روٹی آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کو شاوت سوجے گی اور وہ پھر بے حیائی کی طرف جائے گا غریب لوگوں کے لیے اس میں فقر کا ڈر رکھا ہوا ہے اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اب پیٹ بھر گیا تو اب اس مال و دولت کو اجاشی کے اندر برباد کرو وز ت و اللہ کم مغفرتم منہ و اور اس کے برعکس دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھی دے رہے ہیں تمہیں اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا یعنی وہاں پر ہے غربت کیا بنے گا کیا ہوگا اور دنیا کی خواہشات کیسے پوری کروں اور خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر بے حیائی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح میں سیلیبریٹ کروں اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ وہ تمہیں مغفرت مغفرت کا کیا مطلب ہے ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی عیاشی اور اس کا فضل اس میں ہر طرح کی نعمتیں وہ اللہ عباسی علیم اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے جو اللہ کی وسط ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے ریفرنس نمبر فور سورت النور کی آیت نمبر ہے ٹوینٹی ون یادین آ منو لا تب خطوات خطواتی <الشيطان> اے ایمان والو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو یعنی جو جو راستہ بے حیائی کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں وہ مئی یت طبی خطوات اش اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی یہ خط کا لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے لکیر کھینچنے کو شیطان کی لکیروں کی تو اب وہ دو کام کروائے گا شیطان اس سے فعم نہ فاہ تو وہ شیطان جو ہے اسے حکم دے گا بے حیائی کا بل منکر اور ہر برے کام کا آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی برائیوں کو جرنلائز ذکر کر رہے لیکن بے حیائی کو پرٹیکولر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے مسلسل چل رہا ہے بے حیائی بے حیائی بے حیائی اور یہ حقیقت جس طرح آج کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے بھائیوں نہیں آئی تھی تعالی آج بے حیائی کے اتنے بڑے بڑے مواقع اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس کا پوزیٹو پہلو ہے وہ تو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے ہم ان فنیٹکس کی اتنا نہیں ہیں جو کیٹیگوریکل ڈینائی کر دیں ان چیزوں کا جو پازیٹو پہلو ہے اس کا مثبت پہلو ہے وہ تو بہت اچھا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکن جو یوٹیوب کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں اسی طریقے سے فیس بک پر دوستیاں اور پھر ایک اور بڑا یہ فتنہ جو ہے یہ موبائل فون یعنی پہلے تو اگر کسی نے اسی غلط قسم کا تعلق آپس میں قائم کرنا ہوتا تھا تو بڑی ہرڈلز ہوتی تھی لیکن اب تو یہ اور اب یہ اپریل 2014 میں یہ کہہ رہے ہیں 3G یا 4G لانچ ہونے والا ہے تو پھر تو یہ سارے معاملات اپنے ایپکس کو پہنچ جائیں گے ہم ان ٹیکنالوجیز کی مخالفت نہیں کرتے ان ٹیکنالوجیز کو پازیٹو کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے اب چری جو ہے وہ بندے کو ضبع کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور سبزی کاٹنے کے لیے بھی اس کا استعمال برا ہوگا اس برائی کو ہم برائی کہیں گے جو اس غلط استعمال کے ذریعے کی جائے گی جو پازیٹو استعمال ہوگا وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے میں مخالفت کرتا ہوں جو یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے اور بیسیکلی یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے کہ پروسی کے ذریعے وہ ویب سائٹس بھی جو پی ٹی اے نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی نے بین کی ہوئی تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی وہ سائٹس بھی اب بھول جاتی ہیں فونوگرافی سے ریلیٹڈ اور آپ کو پتا دو تین سال پہلے پاکستان کا پہلا نمبر آیا بے حیائی پر جو سائٹ سب سے زیادہ دنیا میں کھولی جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا اور باقی ملک تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے بھئی تو اسلامی تشخص کا بیڑا غرق تو آپ خود کر رہے ہیں ان کا اگر ہم نیالے سے سامنے آیا آپ کو تکلیف ہو گئی ہے اپنی اولاد کو سمجھائیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جی بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کی پڑتا رہتا ہے وہ یہ اس قسم کی بے حیاں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل بھی زنا کرتا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرم اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی دل کا زنا کیا ہے جان بوجھ کر دل میں برے خیالات لانا اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز پانچواں ریفرنس سورت المؤمنون کی آیت نمبر ہے نائنٹی سیون اب یہ کاٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مقصد امت کو ڈرانا ہے کہ نبی بھی اللہ تعالی کی مدد کے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتا یہ بات یاد رکھیں رکھے حضر یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں خود ازر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بری نہیں سمجھتا ہوں اس معاملے میں نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ جسے بچا لے جب پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر تو یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے پناہ مانگا کریں من حمزات ذات شیطانی سے وہ آؤبھی کا اور اس بات سے بھی پناہ مانگے اللہ کی اور اب بھی آئی کے شیطان میرے قریب بھی پھٹکے میں اس چیز سے بھی اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شاطین میرے پاس بھی آئیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب بہادری یہ ہے کہ شراب خانے جائے بندہ اور شراب پی کر پیے بغیر باہر آ جائے یہ کوئی بھائی بہادری نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ برائی کی جگہ پر جانا ہی نہیں ہے اس ازمائش میں پڑنا ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے شیطانی وسو سے نہ آئیں اور شیاتیم میرے قریب بھی نہ پھٹکے تو انبیاء اللہ تعالی کے مخلص بندے ہوتے ہیں یہ دو لفظ سمجھ لیں مخلص اور مخلص مخلص جسے اللہ خود خالص کر لے اپنے لیے وہ صرف انبیاء کرام علیم السلام ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے شیطان کے اگینسٹ ظاہر ہے ان کے ذریعے دین پلانا ہے اور ایک ٹرم ہے مخلص جو اخلاص اپنے رب کے لیے شو کرے جو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے الحمد کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لیں یہ ہے اخلاص خالص اللہ کے لئے کرنا مخلص جسے اللہ چن لے اور مخلص جو کوشش کرے اللہ تعالی کے لیے خالص ہونے کی انبیاء کو تو اللہ نے خود ہی خالص کر لیا علیہ السلام یہ بھائیو پانچ کراس ریفرنس ہوگئے اس حوالے سے اب دیکھ لیں قرآن پاک اپنے عقائد و نظریات میں بالکل واضح ہے اب جس نے کتاب اللہ پڑھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عقائد و نظریات اپنی مرضی سے بنائے گا اور جس نے کتاب پڑھ لی تو وہی بات میں کروں گا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجا تو عقل ہو سوچے ہی سوچا جس نے عقل استعمال کرنی ہے تو اس کو تو بات پتہ چل جائے گی بھائی کتاب اللہ کے بغیر تو حق کا راستہ کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہماری گفتگو الحمد اللہ پورشن جو ہے اس حوالے سے کمپلیٹ ہوا اب ہم پورشن نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ بروشی پڑھ لیجیے اللہ محمد وعلی محمد اللہ مبارک محمد, وعلی محمد. پورشن نمبر ٹو میں ہم ان شاء اللہ تعالی امام کائنات سید الولی نرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی سترہ سعید الاسناد احادیث سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ ٹپ ایٹرینڈم نہیں ہوں گی ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو مینج کیا ہے تاکہ بات سمجھ آئے یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ملی تو اس کو لکھ دیا اور نمبر پورے کیے اور یہ سترہ کا عدد اس کی نسبت دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ رکھی ہے فجر زور اثر مغرب اور عشاء کے فرائض ملائے جائیں تو یہ سترہ اور سترہ کی نسبت بھی بارہ اور پانچ کو جمع کرنے سے آتی ہے وہ بھی دو نسبتیں ہیں انشاءاللہ اس میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی میں انشاءاللہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ علماء ہرمین اور بیروت کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جس کے مطابق پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو اور عربی کتب شائع کرتے ہیں وہ دے دوں گا تاکہ ریفرنس ڈھونڈنا آسان ہو اور یہ بڑی محنت سے میں نے الحمد احادیث تلاش کی ہیں مختلف جگہ سے تاکہ ہماری یہ شیطانی وسرفوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بک یہ تیار ہو جائے مسئلہ نمبر ایٹی تھری اللہ تعالیٰ کیونکہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیو کا ہے بلکہ ابھی آ چکا ہے جناب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں فرقوں گے مولوی اور وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پاک کی تفصیل بھی سنیں گے تو وہ اپنے اپنے اختلابی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں اصل ایشوز جو بتانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں اب یہ تین آیات سے میں بھی گزر سکتا تھا لیکن اب شاید دو ڈھائی گھنٹے اس پہ گفتگو کرنی پڑے ایک سوا گھنٹہ آج اور سوا گھنٹہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ان تین آیات کے اوپر ہی تو حدیث نمبر ایک جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں تین ہزار دو سو اکاسی نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور مسلم میں پانچ ہزار سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شیطان انسان کہ جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے یعنی اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے فزیکلی نہیں ہے, پہلے بتا دیا. نہیں ہے. دینے کے اعتبار سے یعنی وہ ہر وقت اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے لیکن پینل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ آگے اس کی ایکسپلینشن انشاءاللہ آ جائے گی دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو آٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے آگ سے بنایا گیا اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آئے گی ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ تو ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ تو یہ شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ شیطان تھا لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی اور اسے میرا متی کر دیا اب وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے جن وہ بھی مجھے صرف خیر اور بھلائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے یعنی اس کے بھی جو خیالات آتے ہیں وہ خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں الحمدللہ تو اب یہ دیکھ لیں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے تو جب یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر امام بھی کسی کو نہیں بنایا جا سکتا یہ بات ہے وہ محب اللہ صاحب وما بوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام ان کو بناؤ اپنا رہنما ان کو بناؤ امام اعظم ان کو کہو امام کائنات ان کو کہو کہ جن کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہے ما بلفا بکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن کیٹاگوریکلی ہم کسی بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے اور نہ کسی نے یہ دعوی کیا ہے نہ کسی امام نے نہ کسی بزرگ نے کہ آپ ہماری بات کو حرف فی آخر سمجھو سب نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کتاب و سنت اس کو فالو کیا جائے تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے دو ہزار نو سو اٹھاسی میں بڑا پریشان تھا پھر اس کی صحیح سند بھی الحمد مل گئی لہذا اب یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے اور اس کی صحیح جو سند ملی ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی جس سے حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا تاریخ جو تفسیر کی کتاب ابن جریر کی جسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے اور یہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں ہے تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے ان کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اسلام میں قرآن پاک کی اور بڑی بہترین تفسیر ہے ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا بہرال اس کی آپ نے تلخیص پڑھنی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جو ہے انہوں نے سب کچھ وہیں سے ہی نقل کیا ہے تو تفصیل تبری میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 268 کے کانٹیکٹ میں امام امن جریر اپنی سنعت کے ساتھ یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس میں ان کا نمبر ہے حدیث کا 6171 6171 ایک تفسیر تبری میں اور ترمزی میں 2988 لیکن وہ سنعت ضعیف ہے لیکن اس کا وطن ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کی صحیح صنعت بھی بتا دی بڑے زبردست الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفن روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے یہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے اس کا کام کیا ہے تو دونوں خیال ڈالتے ہیں زبردستی نہ فرشتے نے نماز پڑھانی ہے اور نہ زبردستی جو ہے شیطان نے برائی کی طرف لگانا ہے شیطان کا وسوسہ شر اور حق جھٹلانے کا ہوتا ہے کہ ہر برائی کی طرف مائل کرے گا اور حق جھٹلا دے دینا یہ بات پتہ چل گئی نہیں ماننی آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے کسی کو بتا بھی دیں تو وہ کہتا ہے بھائی جی اپنی قبر کی فکر کریں آپ تو اللہ، اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انسانیت کو دعوت دیتے تھے تو سامنے والے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی قبر کی فکر کریں ولی آز تعالیٰ یہ بہت بڑا گستاحنا جملہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو آگے سے اس طرح کا جواب دیا جائے. اور وہی بندہ اگر دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے تو کہیں گے جناب بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا اور فرشتے کا خیال خیر اور تصدیق حق کا وعدہ ہے یعنی فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خیال ڈالتا ہے دل میں اور تصدیق حق یعنی کوئی بھی حق بات پتا چلے گی فوراً قبول کرنا وہی جو مومن کی نشانی ہے سمی نام اکا نام میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بندے کو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک دفعہ نماز کا چیپٹر کھول کے دکھا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے تو اگر اس کا دل واقعی مومنین والا ہے نا تو وہ تصدیق کے حق کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا خالی تصدیق کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جب تک عمل نہ کیا جائے پس جب تمہیں اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرو اور برا خیال آئے تو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگو اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورت البکرا کی آیت نمبر 268 تلاوت کی جو ہم آلریڈی ریفرنس نمبر تھری میں پڑھ چکے ہیں کون سی آئے اشع فان یاد کم و مرکم بل شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لگاتا ہے اللہ یاد مغفرتم مغفرت عملہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی طرف وعدہ دلاتا ہے و اللہ واسم علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے یہ آیت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ تلاوت کی یعنی اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث بھی آ گئی چوتھی حدیث سن ابی دعد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو بارہ اور سن نسائی الکبرا میں دس ہزار پانچ سو تین نمبر ہے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے وسوسے سے آتے ہیں کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ مجھے گوارا ہے لیکن میں اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وسوسوں میں بدل دیا اور حقیقت نہیں بنایا یعنی تمہارے دل میں برا خیال آیا اور تم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کبیر اور یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی سی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے دوسری نشانی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے وہی بات جو اس نے کی کہ میں کوئلہ بن جانا گوارا کرتا ہوں لیکن بسوسا اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا اور اس پر انشاءاللہ پھر گرفت بھی نہیں ہوتی وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی زبردست حدیث موسٹ کریٹیکل حدیث پانچویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق تین سو چالیس نمبر کتاب الایمان میں امام مسلم لے کر آئے ہیں ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا گہراؤں گزرتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو اپنی زبان پر لے کر آئیں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کی پیروی کرنا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ خیال ڈسکس بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو صحابہ نے کہا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ راہ کا صریح ایمان یہ تو این ایمان کی علامت ہے یعنی دل میں برے خیالات کا آنا ایمان کی علامت ہے کیوں اس کائنات کا سب سے بڑا چور شیطان ہے اور اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے تو چور وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا را کا صدیق ایمان یہ تو اہم ایمان کی علامت ہے خیالات کا آنا ظاہرہ خیال اسی کو آئے گا جس نے اللہ کو سیریس لیا ہوا ہے جس نے اللہ کو سیریسلی لیا اس کو خیال آئے گا بھی تو وہ اس کو بھی امپورٹنس ہی نہیں دے گا کہ میرا کیا لینا دینا اور ٹینشن تو وہ لے گا جس کو خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے تو واقعی مان کی نام بتائیے ہم خود بھی جج کر سکتے ہیں اکبر اب یہاں پر دو چار باتیں میں ارض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹگری کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مطلب ایک یگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈیفرنٹ ہیں اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور اسٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر ایج میں یہ ڈفرینٹ وصف سے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں اور لمحہ کو ڈفرینٹ آئیں گے سیاستدانوں کو ڈفرینٹ آئیں گے ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وصف سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے دیکھ لیں ایک میں کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئی جو کہتے ہیں یہ ساروں تو پتہ ہی نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے بھائی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے ہر انسان کو بغیر نبی کے وحی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھا ہے اور میں کہتا ہوں ہالیوڈ کی فلم کے اینڈ میں بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو, کوئی بتایا, جا, اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار لوگوں کا خیر خواہ یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے اچھائی سے محبت اسی کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہے اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر تو صحیح مسلم کی وہ حدیث گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متلا ہوں جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں برائی ہے جو دل میں کھٹکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچل الحمدللہ جملہ ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے ف الحمہ فجورہا و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے ہر انسان تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈفرنٹ اب ان پہ بھی ڈسکشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو چھ نمبر ہے صحیح مسلم سات ہزار ایک سو چھے اور یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم سات ہزار ایک سو چھے نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر لگا ہوا ہے جو آج ماڈرن ڈے اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودہ ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے و اللہ عالم ہو بھی سکتا ہے شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو ظاہر اس کی بھی ضروریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر ایک ہر وقت ہر ایک شیتان کا ایک ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے ایک بڑا شیطان اور پھر اس نے اسپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں تو وہ وسوسے سے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتوگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈھلوا دی ہے ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیتان کہتا ہے اصل کارنامہ تو تو نے کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیتان پھر اسے گلے لگاتا ہے جبکہ پہلے ملتا ہے انہوں کے پتر تو کام صحیح ہے اس سے معانکا کرتا ہے کیوں معاشرے کی بنیاد ہی میاں بیوی بی کے ریلیشن کے اوپر ہے ہی کا نام ہے باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹو ہیں ایک میاں بیوی اور ان کے بچے یہ خاندان کو وجود دیتے ہیں اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا تو معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے نارکی پھیلے گی کہ نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہیں تو اب یہ حدیث میں نے اس لیے بتائی کہ جو خصوصاً ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہمیشہ ٹالرس رکھنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا کردار مردوں کا ہونا چاہیے عورتوں کا ٹمپرامنٹ بھی کم ہوتا ہے ان کا غصہ بھی جلدی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے مرد کو ہی اسی لیے اختیار دیا گیا طلاق کا عورت کو نہیں دیا گیا ورنہ تو روزانہ دس دف دفعہ طلاق ہو جاتی مرد کو جب دیا گیا تو شیر بنے نا پھر مرد برداشت بھی کرنا سیکھیں سالن میں اگر نمک کم ہے تو نمک مانگے نا طلاق تو نہ دے تو مرد بن کے دکھائے نا پھر وہ اور یہ بھی بات یاد رکھیے صحیح حدیث ہے سن نبی دود اور جامعہ ترمزی میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال ہے حلال اس لیے رکھی کہ کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو سکنا پسند ہے تو اس حوالے سے جو بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال نہیں کسی صورت انسان کے ذہن سے جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا شیطانی وسوزہ ہو جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھائیوں چھ حدیثیں تھیں اب اگلی جو گیارہ احدیث ہیں وہ چھٹی حدیث رہتی ہے اس میں یہ پانچویں چھٹی حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے بخاری میں دو ہزار پانچ سو اٹھائیس مسلم تین ہزار مسلم میں تین سو بتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک کہ نمبر ایک وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں اور نمبر دو وہ ان وسوسوں سے متعلق بات نہ کر لیں اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو وسوسہ باف ہے دل میں آنا ہے پیار تو کوئی نہیں یعنی وسوسہ آیا اس برائی پر عمل نہ کرے اور دوسرا اس کو اپنی زبان پر نہ لے کر زبان پر لے آئے تو اظہار کر دیا یعنی دل میں ہی رہنے دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ اللہ سمیر من الشیطان الرجیم من و نف نفی پڑھ لیں تو یہ چھ حدیثیں اور اب اگلی گیارہ حدیثیں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی پندرہ بیس منٹ میں اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے یہ جو اگلی گیارہ احدیث ہیں یہ پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ہیں شیطانی وسوسوں کے علاج کے سات وظیفے اس میں آئیں گے انشاءاللہ شاء تعالی وظیفے ایک اس میں سے جرنلائز بھی ہے ساتویں حدیث جامعہ تمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو تریسٹھ نمبر حدیث اور یہ موسٹ امپریسو حدیث میں نے آج تک جتنی اس حوالے سے پڑھی ہیں یہ کافی لمبی حدیث ہے اگر صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو بیس منٹ چاہیے میں صرف ایک ٹکڑا اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں یہ مصنف امام احمد بھی موجود ہے کہ سعیدنا یا الا نبی کے والے صلاح و السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کافی ساری باتیں اس میں اشاد ان میں سے ایک بات یہ تھی یہ حدیث قدسی سی بن گئی کہ بنی اسرائیل کو یہ تلقین کر دو کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیں بالکل اس طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے قلعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جائے ظاہر اللہ کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا شیطان کا ادھر کیا کام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوں اور فرمایا کہ بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شہ سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا ذکر اب وہ جتنے مزائف ہیں بیسیکلی وہ اللہ کا ذکر ہے آٹھویں حدیث یہ بھی زبردست حدیث ہے المستر الحاکم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار نو سو نمبر حدیث ہے تفسیر تبری میں موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو اکاسی لیکن مشکات والی اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے لی ہے سی بخاری سے صحیح بخاری میں صرف احادیث صحیح ہیں باقی جو سی بخاری میں اقوال صحابہ کے موجود ہوتے ہیں بغیر صنعت کے تو ظاہر جب سند نہیں ہے تو ان کی صحت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو فور نائن ڈبل سیون جو حدیث ہے اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو کا یہ قول نقل کیا ہے اور المستل الحاق میں تین ہزار نو سو اکانوے نمبر یہ موقوفن پوری روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے یعنی ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آیا تھا نا کہ جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے اور خون کا مرکز ظاہر دل ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان قریب آ کر اس دل سے چمٹ کے اس میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے تعالی. اس حوالے سے میں نے آلریڈی پچھلے سے پچھلے ویک تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے اسمائے اعظم سنت وظائف و اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے جو سنت اذکار ہیں کیونکہ یہاں ذکر کا آیا ذکر اس سارے سنت اذکار جو صحیح صنعت سے ثابت ہے اور جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کارڈز بھی اویلیبل ہیں ان کا میں نے تعارف کروایا تھا نمی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں چھ مسلم میں 6646 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غصے کی حالت میں دوسرے کو گالیاں نکال رہا تھا یعنی دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو گالی نکال رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کی یہ فوراً حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو یہ فرض ہے نماز میں بھی سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھنا پہلی دفعہ پہلی رکت میں اور جب بھی قرآن پڑھا جائے ہم پہلے بھی آیات سن چکے کہ جب قرآن بھی پڑھنے لگو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو یہ سر آئے نائنٹی ایٹا قرآ القرآن من جب قرآن کی تلاوت کرو اس وقت بھی پہلے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کرو ورنہ تو آپ دیکھ لیں کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں لیکن وہ قرآن کے خلاف بھی لکھی ہیں اور غلط عقائد پروپیگیٹ کیے ہیں چڑھانا اس طرح کی تفصیل کروا کے تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے اللہ کی پناہ میں آنا تو یہ پہلا وظیفہ ہو گیا اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم دہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دسویں حدیث سنبی دعود میں سات, سات سو پچھتر نمبر جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اک اللہ مب ہمدی کا و تبار قسم کا وطع کا ولاء الہ غیرک پڑھنے کے بعد سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے آؤد بلّہ من شیطان من حمزی ہی و نفقی ہی و نفی میں اللہ تعالی جو کہ سننے والا اور علم والا ہے اس کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود کے اگینسٹ من نفقی من حمزی ہی و نفقی ہی و نفی اس شیطان کے وسوسوں سے اس کے تکبر دلانے سے اور بھوکے مارنے سے یہ تین چیزوں سے گیارہویں حدیث صحیح مسلم میں آٹھ سو پچات نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذام کا جواب جو تعلیم فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حیا آل صلاح حیا آل الفلاح جب معذم کہے جب باقی کلمات میں کہا کہ وہی کہو جو مہزم کہتا ہے لیکن ان کلمات پہ کہا کہ کہنا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گنا سے بچنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے یعنی آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو اب چونکہ نماز کی طرف جانا تھا اور شیطان سب سے بڑی ہردل حیا آل او نماز کی طرف حیا علی الفلاح او فلاح کی طرف نماز سے بڑی تو کوئی نہیں ہے تو کہا گیا کہو لا حول ولا قوت اللہ بلّہ نہیں ہے ہمت گنا سے بچنے کی اور نہ ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسماء آزم میں سے ایک ہے میں نے اسماء اعظم والا جو لیکچر ہے مسئلہ 82 اس میں بتایا تھا یہ اسم میں آزم ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا تو پڑھتے تھے الحمد ساتھ آپ یہ بھی پڑھتے تھے اکبر اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے رب بغفر لی رب ربک فرلی اے رب میرے میری مغفرت فرما اے رب میرے میری مغفرت فرما تو اس میں بھی یہ وظیفہ ہے بارہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ازان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے آزان کی آواز سن کر حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنا کہ مقام روحا ہے یعنی مدینہ شریف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی جتنا مقام روحا ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہے کہ مقام روحا جو ہے وہ مدینہ شریف سے چھتیس میل تھا یہ عربی میل ہے ایک میل وہ ہے جو اس وقت مائل فوٹ پاؤنڈ سسٹم میں ہے یہ مائل کا لفظ بھی اسی میل سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی تو عربی سے انگلش میں الفاظ گئے جیسے کینڈل لفظ ہے کینڈل موم کو عربی میں قندیل کہتے ہیں تو اس سے یہ اس میں آ گیا تو اب چونکہ ان کی ڈومیننسی ہے تو اب انگریزی کے الفاظ ہماری اردو میں آ چکے ہیں گلاس اب گلاس تو انگلش کا لفظ ہے تو اس طریقے سے کتنے الفاظ آ چکے ہیں برل تو یہ عربی میل ہے عربی میل جو ہے وہ فوڈ پاؤنڈ سسٹم کا جو میل ہے وہ تو 1.6 کلو میٹر ہوتا ہے تو یہ عربی میل جو ہے یہ 1.8 کلومیٹر ہوتا ہے یعنی 1800 میٹر یہ اس سے بڑا ہوتا ہے عربی میل تو یہ تقریباً 65 کلومیٹر بنتے ہیں یعنی 36 میل کے اگر عربی کے حوالے سے جو 36 میل ہیں ان کے کلو بنائے جائیں تو 65 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے شیطان ازان کی آواز سن کر اور پھر اسی الفاظ ہے اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کے کہ پھر جب ازان ہو جاتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے پھر جب اکامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے کوئی اکامت بھی اثان کی فارم ہے اور جب اکامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے پاس تمہارے اور پھر تمہارے دل میں وس ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسا مغالطہ ڈالتا ہے کہ تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروا دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور حتیٰ کہ پھر تمہیں رکھتے تک بلا دیتا ہے میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون سی رکت میں ہوں یہاں تک بھی بعض لوگوں پر بولے آز بلّہ شیطان کا وسوسہ عمل کرتا ہے تیرہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے آپ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق متفقن الحدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وشاد فرمایا شیطان نماز میں تمہیں مغالطے ڈالتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے نماز کی رکتیں بھول جاتی ہیں جب ایسا ہو تو دو سجدے کر لو اور مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دو سو بہتر نمبر حدیث میں الفاظ آگے یہ ہے کہ جب تمہیں نماز کی رکتوں میں شک پڑے تو یقین کی طرف جاؤ اور امپلائڈ ہے یقین یہ ہے کہ کم کی طرف جاؤ تین اور چار میں شک پڑا ہے تو یہ سمجھو میں نے تین پڑھی تو وہ تو یقین ہوگا نا کہ ہاں میں نے تین پڑھی ہے کیونکہ اگلفاظ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سلام سے پہلے دو سجدے کر لو ان سلام جب پوری تشود پڑھ لی تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا دو سجدے کر لو اگر تم نے پانچ رکھتے پڑھی تو نماز جفت ہو جائے گی ان دو سجدوں کی وجہ سے اور اگر تم نے چار ہی پڑی ہوئی تھیں تو یہ دو سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بنیں گے تو یہ سجدہ صاحب بھی جو ہے یہ بھی ایک شیطانی وزوں کو کل کرنے کا ذریعہ ہے تو سجدہ صاحب کے مینلی تو دو طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری تشہود پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے جائیں اور پھر دو طرف سلام پھیر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہود پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے اور اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور ایک تیسرا طریقہ بھی صحیح مسلم میں آیا کہ دو سجدے کرنے کے بعد دو سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر پورا تشود پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیرا یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے تو یہ تین طریقے تو سنت سے ثابت ہیں اور چوتھا ایک اور طریقہ ہے جو تابعین سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی مخالفت نہیں ہے لہذا ہم اس پہ کوئی بدت کا فتوا نہیں لگاتے اور وہ یہ ہے کہ ابدہ اور رسول ہک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر دو سجدے کیے جائیں اور پھر پوری تشہد پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں لیکن دو نمبری وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات لے رہے ہوتے ہیں اسی حدیث میں یہ بات سنن المصنف ابنبی صحبہ میں موجود ہے ابراہیم نخی کا کال جو تابعی ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اب آدھی حدیث پہ تو عمل کرتے ہیں جنازے میں دو سلام پھیرتے ہیں جبکہ وہ دو سلام والی جو روایت سنول بھائی کی میں اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اسی کتاب میں سنول بھائی کی میں مصنف عبد الرزاق میں باقی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف ڈائی طرف ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یہی سنت ہے تو وہ آدھی روایت تو لے لیتے ہیں سعیدہ صاحب میں ایک طرف سلام والی تو پھر نماز میں بھی ایک طرف سلام جب ہم نے یہاں جنازہ پڑھایا تو یہ سیکھ پا ہو گئے تو ان کو کہا بھائی حوالہ لینا ہے تو اپنے بابوں سے جا کے لو کہ سجدہ صاحب کا جو حوالہ ہے وہی ہمارا حوالہ ہے اب یہ وہی بات ہے علماء یہود والی افت منباد الب بطفر باد کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو بھئی اسی ایک حدیث میں لکھا ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام اور جنازے میں بھی ایک سلام تو سجدہ صاحب کا ایک ہی سلام ہوا یعنی وہ جو ایک طرف سلام پھیرا اور پھر دو سجدے کیے وہ دو سجدوں کے لیے ایک سلام پھیرا اس کے بعد جو آخر میں دو سجدے ہوتے ہیں ہو وہ تو نماز مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں بعد یہ چاروں طریقے میں نے سجدہ صاحب کے بتا دیے تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی نہ رہے پہلے تین طریقے تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اور چوتھا طریقہ مصنف ابنبی شہبہ میں کچھ تابعین سے ثابت ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا یہاں پر صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں دو سو چوالیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو الگ ہو کر زارو قطار چیخو پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرا مقام ٹھہرا دو زخ اور ابن آدم کو حکم ہوا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور سجدہ کیا اور یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا تو شیطان جو ہے وہ روتا ہے نماز پڑھنے والے سے شیطان بھی ڈرتا ہے آپ دیکھتے اس کا پاک بھی نہ کہ اللہ تبھی تو رو رہا ہے ور رہے تو گاٹے آگے پڑھ لو یہ جو میں کہہ رہا تھا قرآن جو کہتا ہے کہ شیتان کا کوئی ٹینجیبل زور کوئی نہیں ہے زور ہو تو پھر روئے روتا تو وہی وہ ہے جس کا زور نہیں چلتا اسی لیے تو بیویاں روتی ہیں ان کا زور چلے تو دو منٹ میں طلاق دے کے فارغ کریں یا مارنا شروع کر دیں خامد کو تو رونے والے لوگ وہی وہ ہوتے ہیں بیچارے جن کا زور نہیں چلتا چودویں حدیث سنبید میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ستر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ بھی پڑھ لے صبح کے وقت تو شام تک شیطان کے مقابلے میں اللہ کے قلعے میں آ جائے گا وہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اور اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں دے گا دس اس کے گناہ معاف کرے گا دس درجات بلند کرے گا یار اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا وعدہ اور اگر شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ تعالی کے قلعے میں آ جائے گا اور پڑھنا کیا صرف ایک دفعہ لا الہ وح دہ اللہ شریق اللہ لہل ملک ولا کدیر اور صحیح مسلم میں ہے کہ دس دفعہ جو پڑھتا ہے اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اسی لیے ہم نے کار کارڈ میں صحیح مسلم کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6844 تو مسلم میں دس دفعہ کا بھی ذکر ہے بہرحال ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فضیلت اب اس کے ساتھ مزے کی بات جو سنبی رعود میں لکھی ہوئی ہے وجد امیز وہ تابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی ابھی عیاش رضی اللہ تعالی انہوں سے تو میرا دل بڑا کھٹکا کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ اور اتنی بڑی فضیلت تو کہتے ہیں ایک رات میں اسی غم میں سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی امام ابو دعود قربان جاؤں انہوں نے حدیث کے ساتھ اس تابی کا خواب لکھ دیا یہ میں نے جو خوابوں پہ لیکچر دیا اس میں بھی یہ خواب بتایا ہے مسئلہ نمبر سکس بی میں جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں قیامت مت تک کے لیے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں یہ نہیں ہے جس طرح آج کل مولوی دیکھتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے خواب بیان کر رہے ہیں وہ نہیں جو واقعی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو وہ تابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو دیکھیں ہم نے زیارت کی ہوتی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اے ہو جائے میری نوکری لگ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں بھی ایک ہی بات یاد آئی میں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو عیاش سے یہ بات سنی ہے آپ کے صحابی سے کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے لا وحد اللہ شریق اللہ لہ الملک الحمد ولاک الشیم قدیر تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کے قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اور اسے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اتنا بڑا ثواب آپ کو پتہ ہے نا جب روزہ توڑ دیا جائے تو یا تو ہے کہ ساٹھ روزے رکھے جائیں ساٹھ مسکینوں کا یا ایک غلام آزاد کرنا تو اس کا ثواب آپ دیکھیں کس کے برابر ہے ساٹھ روزوں کے برابر اتنا بڑا ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے میں نے ہی کہا ہے کہ جو پڑھے گا لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک ملک ولاک قدیر تو اللہ تعالی سے یہ فضیلت دے گا تھرڈ لاسٹ حدیث پندرہویں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ یہ مشہور حدیث ہے کافی لمبی حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسانی شکل میں سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے پاس آیا اور سیدنا ابو حیریرا رضی اللہ تعالیٰ نے جان چھڑانے کے لیے اینڈ پہ ان کو ایک وظیفہ تعلیم کیا کہ یہ پڑھ لو تم تو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ تم پر معمور کر دے گا پوری رات بسترے پر جانے سے پہلے یہ پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان کے خلاف دیکھیں کتنی بڑی وزیلت ہے اور پھر کہا سورت البکرا کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ یہ پوری یہ پڑھ لو تو اللہ تعالی فرشتہ مقرر کر دے گا لیکن پکارنا اللہ کو ہے فرشتے کو نہیں کہنا فرشتوں یہ کرم فرما دو کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں فرشتو یہ کر دو پیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے فرشتے کو نہیں پکارنا پکارنا اللہ کو ہے تو اللہ جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ اللہ الہیوم اللہ تعالی مکرر کر دے گا انشاءاللہ اللہ بلکہ سن نسائی قبرا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن جو نماز پڑھے گا نا فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے اس لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہے نماز پڑھے بغیر تو جنت کو لب نہیں لبنی سیدھی جی گا نماز تو پڑھنا بڑا ضروری ہے اللہ سیکنڈ لاسٹ سولویں حدیث سنبی دعود میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانوے نمبر معاوزہ سے متعلق معاوضہ دو پناہ دینے والی صورتیں کل یعنی آؤبی رب الفلک اور کل آؤبی رب ناس یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دنا بن عامر اور تعالیٰ نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے مثل میں نے کوئی فضیلت والی چیز آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی اور وہ ہے کُل آؤ ظبی رب اور قل آؤ ذبیر رب ناس یہ صحیح مسلم ایک نمبر اور میں موجود ہے ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر کہ اکبا بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں نے ان صورتوں کو بڑا ہلکا جانا تو میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قلعہ برب الفلق اور قلعہ عظبیر ربن داس تلاوت کی اور سلام پھیر کر مجھے بلا کر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں یعنی میں نے انہیں نماز میں تلاوت کیا ہے قلاء عزبیر رب الفلق قلعہ عظبیر داس معذات دو پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ دینے والی دو صورتیں اور اس میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالی کی پناہ ہی ہے بلکہ یہ قرآن پاک کا کنکلوژ ہی انہیں صورتوں کے اوپر ہے آخری دو صورتیں ایک سو اور ایک سو چودہ اللہ الرحمن الرحیم الاؤ بب الفلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی من شر ما خلق ہر اس شے کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے تخلیق کی کوئی بھی شریر چیز ہے اس کے گیس میں اس آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں وہ شر غازن اضا وقب اور جب اندھیری رات کا اندھیرا چھا جائے اور وہ پرٹیکولر وقت ہوتا ہے شیاتین کے نکلنے کا اس وقت کی برائی سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں منشرم نفا سات الرقد اور ان فاسد جادوگرنیوں کے شر سے بھی کہ جو پھونکیں مارتی ہیں پڑھ پڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور یہی دو صورتیں گیارہ آیات کے ذریعے سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے جا کر وہ ایک ایک آیت پڑی اور ایک ایک گرہ جا کر کھولی بخاری مسلم میں ذکر آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اثر ظاہر ہوا لیکن یہ تعلیم تھا اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو ہوا نہ کسی سیابی پر جب علاج نازل ہو گیا پھر نہیں ہوا ایک تعلیم فرمانے کا ذریعہ بنا منشرحا سے دن ادا حسد اور میں حاسد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے اب کسی کے حسد کرنے سے آپ کو نقصان فیزیکلی تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ ڈر ہے کہ وہ حسد میں کوئی فزیکلی ایکٹ نہ کر بیٹھے یعنی جیلس ہو کے قتل کر دے یا کوئی اور نقصان تو یہ اس برائی سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور دوسری صورت کل آؤز بیربن ناس یہ جو پہلی صورت ہے کل آؤز بیربن فلک یہ جو باہر سے چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے اور جو یہ آخری صورت ہے یہ اندر سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹیریئر وہ ایکسٹرنل یا انٹرنل ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیکھ اس اسلام پورے کا پورا سینٹرڈ ہے کہ آپ کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہے ادر تو ایک فرسودہ خیال ہے وہ واقعی ریچرڈ ڈونکن کی آدھی بات صحیح ہے ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس وقت ڈیلوژن کے شکار ہوئی ہوئی ہے وہ جو کنوکشن والا ایمان ہے وہ تو کوئی نہیں ہے وہ دا, دا گاڈ ڈیلوژن ہو چکا ہوا ہے تختر اللہ اللہ ماشاء اللہ پل آؤ بے رب ناس اے محبوب آپ ارض کیجئے اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو اگر تر کیا جا رہا ہے تو ہم تو پھر ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اور وہ آخری ریس میں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے صبح و شام بھی اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اندازہ کریں قل اعوذ برب الناس اے محبوب عرض کیجئے اے میرے رب اے انسانوں کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں مالک ان جو کہ ساری انسانیت کا مالک الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود برحق ہے من شر الوسواس الخناس اس خناس شیطان کے وسوسوں کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللذی یوسوسو فی صدور الناس اور وہ شیطان جو کہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے من و والناس اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسان میں بھی اس کے چیلے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لیڈنگ چیلہ جو ہے شیطان کا وہ رچڈ ڈومکنس ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں رچڈ ڈومکنس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا تو یہ جنوں میں بھی ہے انسانوں کے اندر بھی شیاتی موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی جو ہیں وہ انسانوں میں جو شیاتی ہیں ان کی نمائندہ مثالیں ہیں علماء ظاہر جب علماء غلط عقیدے بتائیں گے کتاب و سنت کے خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو دشمنی کر رہے ہیں نا اور میں اس میں بڑا سب جملہ بولا کرتا ہوں پنجابی میں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی میری پنجابی سے ایک محاورہ بولا جانا ہے کتی چور رلی ہے کتے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا یہی کام ہوتا ہے نا اور جب علماء اور کتے میں نے بتایا علماء کے لئے کتے کا لفظ بھی سورت العراف میں آ چکا ہے بلم بن باورہ کے بارے میں کہ اللہ نے کہا اس عالم کی مثال کتے کی مثال ہے جو دنیا کا کتا بن چکا ہے تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے الٹا دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ماشاء اللہ سترویں حدیث آخری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے معوزات پڑھا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر یوں اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا دم بھی فرمایا کرتے تھے یہ ہے سنت دم آخری تین سورت ہے وہ تھا معذہ تین دو اور یہ ہے معوزات تین تو دو تو وہی ہے اور ایک تیسری ہے الہ اللہ احد اللہ سمد لم ی ولم یو لد ولم یق اللہ کف توحید کا آپ سمجھ لیں ٹچ سٹون اللہ پر یقین کا ٹچ اسٹون اخلاص سورہ اخلاص صورت الفلق اور سورہ الناس یہ تین ہیں معاوضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے اور جامعہ تر میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 3575 اور سنن ابی دود میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت تین دفعہ معاوضات پڑھ لیا کرو اور شام کو تین دفعہ معاوضات پڑھ لیا کرو یعنی آخری تین صورتیں صبح اور شام اور ہم نے وہ بلو کارڈ میں بھی یہ ڈالی ہوئی ہیں جب یہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالی کے حضور تمہارے لیے یہ تین صورتیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی شیاتین کے اگینسٹ جنات کے اگینسٹ جادو کے اگینسٹ تونے کے اگینسٹ ہر چیز کے اگینسٹ ظاہر ہی ان کا نام ہی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے معاوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ ترجمہ بنتا ہے کس کی پناہ اللہ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہے اور سنبی دود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک اور جامعہ ترمزی میں دو ہزار نو سو تین نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ معوضات کی تلاوت کی جائے یہ ہمارے وہ گرین کارڈ میں موجود ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام بھی تین تین دفعہ اور ہر نماز کے بعد بھی تو لہٰذا یہ اپنی روٹین بنائیں اللہ اکبر اس تقفر اللہ اس تطفر پڑھنے کے بعد اللہ منتسلام السلام تبارک تیاد الجلال اس کے بعد آیت القرسی اور پھر یہ تین صورتیں پڑھ لیا کریں تاکہ قرآن وظیفے کٹھے ہو جائیں آیت القرسی اللہ حد الدین فلق الاد برب الاز تاکہ یہ کبھی نہ چھوٹیں ویسے یہ جتنے سنت اذکار ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سارے ہی پڑھنے ہیں لیکن کچھ وظیفے ایسے ہیں جو پرٹیکولر ضرور پڑھا کریں ان میں یہ وظیفے سارے پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن ایک وظیفے جو ہیں وہ پرٹیکولر اور محبزات. ان کو اپنی زندگی میں ہم لازم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے انشاءاللہ اللہ اگلی دفعہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی باقی جو ماڈرن ایج کے وسلسے ہیں ان ان کو سیٹل کریں گے اور اگر آج میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے صبح نق اللہ اشد و اللہ الہ اللہ استقفر و اطوب الما علینا البلا المبین